اللہ و خیر اللہم صلی علی و محمد رضاک حضرت وضرت رحمت اللہ تعالی علی پر ہے وہ یہ ہے کہ بد مذہب یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اور اشرف علی تھانوی مدرسہ دیوبند سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مشہور اعتراض ہے اور بہت سے دیوبندی وہابی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اعلی حضرت اور اشرف علی تھانوی جو ہیں انہوں نے جا مدرسہ دیوبند سے جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب فارغ التحسین پڑے ہوئے ہیں جی اللہ تعالی محترمہ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے تمام بائی دعا فرمائیں یہ سات سو چھیاسی کے نک سے غالب ایک سسٹر ہیں ان کی بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اللہ تبارک تعالی کامل شفا عطا فرمائے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آمین اللہ آمین تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیدائش جیسا کہ ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ بارہ ہجری میں ہوئی اور فارغ التحصیل ہو کر بارہ سو چھیاسی ہجری میں یعنی تیرہ سال کی عمر میں مسند استا پر رونق افروز ہو گئے یعنی تیرہ سال دن کی عمر میں آپ مفتی بن گئے اور فتوا دینا شروع فرما دیا اور تھانوی جو ہے وہ بارہ سو اسی ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے جبکہ کہ اعلی حضرت بارہ سو چھیاسی ہجری میں مفتی ہونے کے طور पर دے رہے ہیں اور تھانوی جو ہے یہ بارہ سو اسی ہجری میں پیدا ہوا اور اس نے دیوبند میں داخلہ بارہ سو پچانوے ہجری میں لیا اور بیس سال بعد یہ فارغ ہوا اس وقت اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ سو کتابیں لکھ چکے تھے ٹھیک ہے نا اس وقت جو ہے وہ اعلی حضرت سو کتابیں لکھ چکے تھے جبکہ یہ فارغ ہُوا تھا ابھی پتہ نہیں کیا پڑھ کر فارغ ہوا تھا حضرت رحمت فراغت علم کے بعد مفتی بن گئے جبکہ تھانوی کے کھیلنے کودنے کے دن تھے ٹھیک ہے نا وہ کھیلتا کودتا تھا اس کی کھیل کود بھی بڑی مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی کہ اپنے باپ کی مطلب چارپائی کے ریب جو ہے نا وہ پیشاب کر دیا کرتا تھا کئی دوا مار بھی بڑی تھی اپنے ابا سے لیکن پھر بھی اس کی حرکت نہیں گئی تھی یہ بڑے بڑے مشہور ہے مطلب اس کی یہ شرارتیں اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی مطلب جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنے والدین کا نام رکھنا پسند نہیں تھا اس لیے عبد المصطفیٰ نام آپ لکھتے تھے تو دیکھیے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو اپنے والدین کا نام رکھنا پسند نہیں تھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اعلی حضرت نے کیا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو نام پسند نہیں تھا ایسا نہیں ہے آپ تو احمد رضا ہی لکھتے اور عبدالمصطفیٰ یعنی غلام مصطفیٰ کا اضافہ فرمایا اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایسا نام جائز لکھا ہے شمائم امدادیا میں تو کیا یہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ پر بھی فتویٰ لگانے کی جرت کرتے ہیں اللہ اکبر اچھا یہ بدعقیدہ لوگ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور کرتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ بے نور ہو گئی تھی معذ اللہ دیکھیے اعلی حضرت کے بارے میں تو یہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ بے نور تھی لیکن میں قطعی طور پر یقینی طور پر کہتا ہوں کہ ان بد عقیدوں کی دونوں آنکھیں بے نور ہیں کیونکہ ان کو قرآن اور حدیث سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا اللہ نے ان کو اپنے محبوب علیہ السلام کا عشق اتا نہیں فرمایا صحابہ کی محبت اتا نہیں فرمائی جو کامل ایمان ہوتا ہے نا اس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ملا جب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کسرت مطالعے سے وقتی طور پر کچھ تکلیف آلہ حضرت کو ہوئی تھی جو ٹھیک ہو گئی تھی آپ آب نے ابھی سنا ہوگا بلکہ بڑا مشہور ہے کہ ریاض کا مفتی بھی نابینا ہے سعودیہ میں بلکہ ایمان میں کب اب یہ گزرایا خط نے کیا نام تھا اس کا جو خود نابینا تھا تو نابینا ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ نابینا ہونا کوئی ایب نہیں ہوتا لیکن قصرت مطالعہ سے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو کچھ تکلیف ضرور ہوئی تھی لیکن بعد میں الحمدللہ وہ اعلی حضرت جو ہے وہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ شفا حاصل ہوئی ایک بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں اعلی حضرت کے بارے میں کہ بغیر حوالے واقعات بیان کرتے ہیں لیکن ایک حوالہ بھی یہ دکھاتے نہیں آپ کو بہت سے روم ایسے نہیں ملیں گے یہاں بیلیکس پر بھی پال ٹاک پر بھی جہاں پر نہ جانے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کیا ان کی شان کو گھٹانے کے لیے کوئی کالا حضرت کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن خدا کی قسم یہ جہنم کے کتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اعلان جنگ فرمایا ہے اعلان جنگ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے یہ حدیث قد ہے اور ایک حوالہ بھی ایسا نہیں جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو بغیر حوالے کے مطلب لکھا ہو بلکہ اعلی حضرت و دلائل کے امبار لگا دیا کرتے تھے اتنے کثیر تعداد میں آپ دلائل اکشاد فرمایا کرتے تھے کہ عقل حیران ہو جاتی تھی الحمدللہ اور علماء دیوبند سے پوچھو کہ یہ فرضی کتابوں کے من گڑت نام صفح متمو لکھ, لکھ دیتے ہیں جبکہ وہ کتاب اس کا وجود ہی نہیں ہوتا اب دیکھیے انہوں نے شہاب ثاقب کے حوالے سے لکھا ہے خزینت الاولیا اور حدیت الاسلام ٹھیک ہے نا ان کی ایک کتاب ہے شہاب ثاقب اس میں انہوں نے سنیوں کی دو کتابوں کے مطلب نام لکھے ہیں جن میں خزینت الاولیا اور حدیت الاسلام ہے تو تمام دیوبندیوں وہابیوں کو دعوت عام ہے کہ وہ ان دو کتابوں کو لے کر آ جائیں ٹھیک ہے نا لیکن وہ کتابیں ہی نہیں ہیں یہ جی خام خا سنیوں کے حوالے سے ایسی کتابوں کے نام اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ جس جی فلاں کتاب میں جو ہے وہ سنیوں نے یہ لکھا حالانکہ وہ کتاب ہوتی ہی نہیں اور اگر وہ کتاب ہو بھی تو اس میں وہ بات لکھی ہوئی ہی نہیں ہوتی ان کے حوالے بھی غلط ہوتے ہیں بد مذہبوں کے اور ان کتابوں میں وہ چیز ہوتی بھی نہیں اگر وہ کتاب بھی ہو جو یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں یہ بالکل جو ہے وہ بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ میں آپ کو بات جو ہے وہ بتا رہا ہوں اچھا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ چھ سال کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ربی الاول کے مقدس مہینے میں بہت بڑے مجمے میں دو گھنٹے تک سیرت مصطفیٰ پر بیان فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے موضوع پر چھ سال کی عمر تھی تو اس پر بھی مطلب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ چار سال کی عمر میں اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن کیسے پڑھ لیا چھ سال میں تقریر کیسے کر لی تو اس میں بھی ان کو تکلیف ہے اس میں بھی ان کو تکلیف ہے حالانکہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گرانہ علمی تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے دیکھیے بچپن میں ہی بولنے سے متعلق تو قرآن بھی شاہد ہے کہ حضرت زلیحاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آپ مطلب سنا بارہویں سپارے میں سویا یوسف شریف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براعت میں عزیز مصر کا وہ بچہ جو ہے اس نے گواہی دی تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بھی مطلب بولنے کی گویائی دی ہے طاقت عطا فرمائی ہے اور اسی طرح مطلب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامد ہے کہ سترہ سپارے شفظ کر کے آپ دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کی والدہ سترہ سپاروں کی حافظہ تھی تو چار سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لینا یہ اللہ کی شان ہے اور جب والدین ایسے ہوں والدین ایسے ہوں کہ جو اولیاء کرام کی صفات رکھنے والے ہوں ولی ہوں تو اللہ اولاد بھی ایسی عطا فرماتا ہے آپ آب نے ابھی پچھلے دنوں حضرت سیدنا مس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی سماج فرمایا تھا اور آپ نے سنا تھا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا فرما دیا تھا یہ جو گرنا چاہ رہی تھی تو قرآن نے کہا کہ وہ ان دو یتیم بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا اور یہ باپ جو تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ چودھویں پشت پر باپ تھا یعنی ان دو بچے جو تھے یتیم بچے اسرم اور سلیم ان کا نام تھا ان کا باپ نہیں ان کا دادا نہیں ان کا پردادا نہیں ان کا پر پر دادا نہیں بلکہ چودہویں پشت پر جو ان کا باپ تھا وہ نیک آدمی تھا تو اللہ نے چودہویں پشت پر جو ان کا باپ تھا اس کی نیکی کا بدلہ بھی اللہ نے اس کی چودہ پشتوں کے بعد ہونے والی اولاد کو دیا تو چودہویں پشت پر بھی اگر نیک آدمی ہو تو اس کی نیکی کی برکت بھی اس کی اولاد میں آتی ہے یہ مسئلہ تفسیروں سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے تو جس کا چودہویں پشت کی میں بات ہی نہیں کرتا جن کے والد اس وقت کے مفتی ایک کامل ہوں مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جن کے دادا مولانا رضا علی خا رحمۃ اللہ علیہ ایسے مستجاب الداوات ہوں کہ زبان سے جو بات نکلے اللہ قبول فرما لے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہی عطا فرماتا ہے آپ نے حضرت فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ماں جب ان کو نماز کی پابند ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بچپن میں تھے چند سال کے تھے اور والدہ چاہتی تھی کہ یہ نماز کے عادی ہو جائیں ہر ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا نیکی کا حکم زار والدین دیتے ان سے فرماتی تھیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو تمہیں شکر ملے گی تو یہ کہتے تھے کہ ماں مجھے شکر کیسے ملے گی تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھا کرو اور مسلح کے نیچے جو ہے وہ دیکھ لیا کرو وہاں تمہیں ان شاء اللہ تعالی شکر ملا کرے گی تو حضرت بابا فرید الدین وزیر شکر رحمۃ اللہ علیہ چند سال کے ہیں بچپن ہے آپ کا آپ سلام پھیرتے سلام پھیرتے ہی ماں سے جو ہے وہ کہتے ماں نماز ہم نے پڑھ لی شکر کہاں ہے ظاہر ہے بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے تو ماں کہتی بیٹا اپنے مسلے کے نیچے دیکھو جب مسلح اٹھاتے تو شکر کی پڑیاں مل جاتی اس طرح وہ شکر کی خواہش میں نماز پڑھتے ظاہر ہے بچے اسی طرح ہوتے ہیں آج کل کے بچے شکر تو وہ جانتے ہی نہیں وہ چاکلیٹ کھاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میٹھی چیز بارل بچوں کو پسند ہوتی ہے اور اس طرح والدین محبت پیار میں اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دے. نماز کا متبامل کرتے ہیں تو ایک مرتبہ والدہ شکر رکھنا بھول گئیں اور بابا جی جو چند سال کے تھے بابا فریق الدین گنجے شکر رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ نماز شروع فرما دی اللہ اکبر ماں کے دل پر کیا گزری کہ ابھی میرا بیٹا جب سلام پھیرے گا تو حسب عادت یہ کہے گا کہ ماں شکت اور میں کیسے کہوں گی کہ مسلح کے نیچے ہے تو ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں اور رب سے یہ دعا فرمائی دعا سے اللہ تعالی سے یہ دعا کی عرض کیا اے رب تیری پاک, تیری پاک بارگاہ میں یہ بندی تجھ سے التجا کرتی ہے کہ تیری نماز کا پابند بنانے کے لیے تیری عبادت کے لیے میں اپنے بیٹے کو اس طرح جو ہے وہ مطلب بہانا بناتی تھی تاکہ یہ نماز کا پابند ہو جائے اور اس نے حزب عادت نماز سے فارغ ہو کر شکر جو ہے وہ لینی ہے اور میں شکر رکھنا بھول گئی ہوں اے اللہ تو اپنی اس بندی کے جو ہے وہ اس عالم میں مدد فرما اور مجھے جو ہے پریشانی اپنی اولاد اس چھوٹے سے مدنی منع کے ہاتھوں نہ ہو ادھر انہوں نے دعا کی ادھر بابا جی نے سلام پھیرا اور ماں سے کہا کہ ماں شکر کہاں ہے تو زبان سے یہ الفاظ پھسل گئے کہ بیٹا جان آماز کے نیچے دیکھو تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شکر کی پڑیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی اب جو بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلح اٹھایا تو ساری زمین مسلح کے نیچے شکر کی ہو چکی ہے اللہ کو اخبار ساری زمین شکر میں تبدیل ہو چکی ہے تو عرض کرتے ہیں کہ ماں یہ کیا تو ماں نے کہا بیٹا پہلے تیری ماں رکھتی تھی آج تیرے رب کی طرف سے تجھے یہ انعام ملا ہے تو جب یہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے تو یہ اللہ تبارک و مطالعہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ چل لیتا ہے نا ولایت کے لیے اور جن سے اللہ رب العزت نے یہ دین کا کام لینا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی نے جو ہے وہ مرتبہ ولایت پر جو وہ نامزد فرما لیا اگر وہ چھ سال کی عمر میں بیان فرما دے دو گھنٹے کا میلاد دے پر تو بد مذہبوں کو اس سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے اس سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے تو بہرحال اگر بارہ سال کی عمر میں اگر فرما دیتے تو کیا تکلیف ہوتی تب بھی تو تکلیف ہوتی آج ہماری عمریں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہم بھی میلاد کے موضوع پر بیان کرتے ہیں تکلیف ان کو تب بھی ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ چھ سال یا سولہ سال یا چھتیس سال کا نہیں ہے مسئلہ میلاد کے موضوع پر بیان کرنے کی تکلیف کا ہے ٹھیک ہے نا یہ تکلیف ہے تو بہرحال جی اللہ تعالی ہمارے محبت رسول میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے اور اچھا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے اباؤ اجداد کے بارے میں یہ بھی اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں کہ احمد رضا ابن نقی علی ابن رضا علی ابن قاضم علی تو یہ شیعہ خاندان تھا استخر اللہ یہ شیعہ خاندان تھا اس طرح اس طرح کے نام ہے تو یہ ان کا اعتراض ہے تو یاد رکھیے اہل بیت کے نام برکت کے لیے لکھنا رکھنا یہ اگر شیعہ بن جانا ہے بھی تیار ہو جائیں کہ دیوبندیوں بہابیوں میں بھی ایسے نام ہیں اشرف علی حسین علی علی ازغر غلام حسین غلام رام علی جن کے بڑے بڑے فضرا گزرے ہیں کیا فتوا دیں گے یہ ہرگز نہیں جب کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شیعہ رافضی کے رد میں بیس کتابیں تصنیف کی ہیں کاش یہ لوگ پڑھ لیتے رد شیت پر اعلی حضرت کی بیس کتابیں موجود ہیں جو کہ آپ نے مطلب شیعہ حضرات کے رد میں مطلب جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے الحمدللہ للہ ایک بہت بڑا اعتراض جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت سید عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کبھی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہ شان میں ہدایت بخشش کتاب سوم میں جو ہے وہ توہین کی ہے یعنی توہین آمیز اشعار حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھے ہیں اس کی وضاح ذرا توجہ سے سن لیں دیکھیے اس قسم کے اعتراض کر کے دیوبندیوں بندیوں نے پریشان کر رکھا ہے عام مسلمانوں کو سنیوں کو ہم اس بات کا انشاءاللہ ایسا جواب دے رہے ہیں کہ دیوبندی مر تو سکتے ہیں لیکن اعلی حضرت کی گستاخی ثابت نہیں کر سکتے انشاءاللہ حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ کا علیہ کا جو وصال ہے انیس سو اکیس میں ہوا اور اس وقت تک حدائی کے بخشش کے دو حصے شائع ہو چکے تھے اعلی حضرت کے وصال کے دو سال کے بعد انیس سو تئیس میں مولانا محمد محبوب علی قادری نے اعلی حضرت کا کلام متفرق جمع کرا کے ہدایت بخشش حصہ سوئن کے نام سے چھاپ دیا اب یہ جو پریس تھا ناب سٹیم بمبئی سے مطلب یہ چھاپا تو کتابت اور چھپائی کا سارا کام ظاہر وہ اسی پریس میں ہوتا تھا تو اس میں ایک خارجی بھی تھا اس نے وہ اشعار ام زرعہ مشرقہ عورتوں کے بارے میں جو تھے جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ہے مسلم میں ترمیمزی میں نسائی میں تو خارجی کاتب نے وہ اشعار حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں شامل کر دیے کے اہل سنت کے عالم دین کو بدنام کیا جائے اور اعلی حضرت کے نام کے ساتھ پھر رحمت اللہ نے بھی لکھ دیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلی حضرت نے حصہ سویم نہ تو ترتیب دیا اور نہ شائع کیا اور نہ ان کے اشعار ہیں لہٰذا یہ الزام جھوٹ بولنے والے پہلے تو یہ ثبوت فراہم کریں کہ یہ حصہ سوئم اعلی حضرت نے ترتیب دیا اور شائع کیا ہو ورنہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اور رہی بات محبوب علی صاحب کی تو اس غلطی کی نشاندہی بھی سنی علماء نے کی تھی جن کا نام علامہ مشتاق احمد نظامی ہے اور جب اس غفلت کا علم ہوا تو محبوب علی صاحب کو تو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا جیسے دیوبندیوں نے گستاخی کر کے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی یہ توبہ نہیں کرتے لیکن محبوب علی قادری صاحب نے نو زی کا تیرہ سو چوہتر ہجری بمبئی کے ہفتہ وار اخبار میں اعلانیہ کی اعلانیہ توبہ شایع کی اور اللہ سے معافی مانگی اور استغفار کیا اگر کوئی وہ صاحب اخبار دیکھنا چاہیں تو وہ بھی تیار ہے اور توبہ کے بعد گنا معاف ہو جاتے ہیں اس وقت کے 119 علماء نے فتویٰ دیا کہ اعلانیہ توبہ کرنے کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اسے کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا تو یہ شور ختم ہو گیا اور 1955 میں جب یہ ہنگامہ کھڑا ہوا 1955 میں جب یہ ہنگامہ کھڑا ہوا تو تمام ذمہ داری محبوب علی قادری صاحب کے اوپر ہی ڈالی جا رہی تھی کسی ایک نے بھی اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ حصہ سوم اعلی حضرت کے وصال کے بعد محبوب علی صاحب نے شائع کیا ہے مگر دیوبندی تو ادار کھائے بیٹھے ہیں اعلی حضرت کی دشمنی میں وہ یہ موقع کب ہاتھ سے جانے دیتے لہٰذا آج تک وقتاً فوقتاً اس گستاخی کو اچھالتے ہیں اور اعلی حضرت کے مقام کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں ان کے بد مذہبوں میں ایک مرد بھی ایسا نہیں جو انصاف پسند ہو اور حقیقت پسند ہو اور وہ بتایا کہ اعلی حضرت کی وشال کے بعد ان کی طرف دوسرے کی غلطی منسوب کرنا ہم جہالت بے شرمی بے غیرتی نہیں ہے تو پھر کیا ہے نا اب دیکھیے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہدایت بخشش کا یہ حصہ اعلی حضرت نے نہ تو ترتیب حالانکہ مطلب تھانوی نے لکھا ہے کہ فضل الرحمان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور پھر آرام ہونے کے بعد کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرا خواب میں آئیں اور مجھے سینے سے لگایا اصطفر اللہ یہ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں دیوبندیوں کا قصص القابر قصص القابر یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے جس میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ فضل الرحمن کے متعلق کہ وہ بیمار ہوا اور اس نے یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ زہرہ خواب میں آئی اور معاذ اللہ سموا معاذ اللہ مجھے سینے سے لگایا دوسری عبارت تھانوی نے لکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ میرے مکان میں تشریف لانے والی ہیں اس سے میں تعبیر سمجھا کہ جو نسبت عمر حضرت عائشہ کو بوقت نکاح حضور کے ساتھ ہی وہی نسبت ان کو ہے یہ افادات الومیہ یہ کتاب ہے ان کی جس میں مطلب یہ چیز موجود ہے تو دیوبندیوں کو یہ گستاخی نظر نہیں آتی جواب دو سلام کے ساتھ تھانوی کو کیا نسبت ہے حضرت عائشہ سے تھانوی کی بیوی کو کیا نسبت ہے کسی دیوبندی کی غیرت نے جوش نہیں مارا کہ اس پر فتوا دے دیا آ, اس پر فتوا دے یا تھانوی کی توبہ دکھائے اپنی گستاخیوں پر پردہ ڈالنے ڈالنا چاہتے ہیں یہ لوگ حالانکہ یہ جو غلطی ہوئی یہ اس پریس کے مطلب میں موجود خارجی سے ہوئی تھی جس نے غلط اشار اعلی حضرت کی حصہ سوم میں شامل کر دیے اور پھر محمود علی قادری صاحب اگر کے براہ راست وہ اس کا ظاہر ہے کہ ذمہ دار بھی نہیں تھے لیکن چونکہ چھاپا انہوں نے تھا اس وجہ سے انہوں نے توبہ بھی اپنی شاعری کرائی تاکہ سنیت میں الحمدللہ یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے لیکن ان لوگوں نے اتنی اتنی بڑی گستاخیاں کی گستاخی کیا کفریہ عبارت ہے نبی پاک علیہ الاسلام کی شان میں بگری لیکن پھر بھی ان لوگوں کو توبہ نسیب نہیں ہوئی یہ مطلب کتنی سمجھ لیجیے دی کہ مطلب ان لوگوں کی ضلالت ہے اور ظاہر ہے اللہ, اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دیتا ہے یہ ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ یہ سات سو چھیاسی نومان سات سو چھیاسی نومان یہ ایک نک ہے ان کو آپ لوگ انوائٹ کر لیں دونوں روم میں پال ٹاک پر بھی کر لیں اگر یا بیریکس پر بھی ہیں یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون سے روم میں ہوں تو آپ میں سے کوئی بھائی دیکھ لیں ٹھیک ہے چلیں آپ کوئی بھی بھائی ترکیب بنائیں ان کی یہ آ گئے روم میں تو مجھے بھی بتا دیجیے گا اچھا ہو گیا ٹھیک ہے نعماندائی بھائی گیا ماشاء اللہ چلے جی الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر اچھا جی تو اعتراض آپ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر جو ہے وہ ہوتے ہیں میری آواز پال ٹاپ پر آ رہی پال ٹاپ پر میری آواز آ رہی ہے بتائے مدینہ بائی کو نہیں آ رہی اچھا آ رہی ٹھیک ہے جی اچھا ایک اعتراض اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پر یہ ہوتا ہے کہ اعلی حضرت نے جہاد کا جہاد کا فتویٰ نہیں دیا تو معلوم ہوا کہ انگریز کے ایجنٹ ہیں یہ بھی دیوبندیوں کا اعتراض ہے دیکھیے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے جہاد کے اہم فریضے کے متعلق لکھا کہ یہ اس وقت فرض ہوگا جب اس کی شرائط پائی جائے اور میں آپ کے سامنے مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال ہم نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے موقع پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد کے جہاد کا ذکر کیا تھا آپ میں سے مطلب جو بھائی پچھلے سال مطلب اگر یاداشت آپ کی کام دے تو مطلب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے غالباً یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودہ اگست والے مطلب جب ہمارا یہ روم تھا نا اس میں میں نے یہ دیا تھا بیان کیا تھا اور اس میں الحمد للہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو آباء اجداد ہیں ان کا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزاد علماء اہل سنت کا کیا کردار تھا اس کی وضاحت کی تھی تو اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وشال کہ انیس سو اکیس میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جہاد کی فرضیت سے متعلق جو شرائط باقاعدہ پائی جاتی ہیں اہم شرط یہ ہے کہ سلطان اسلام اور قوت کا موجود ہونا اور فقہ انجھی کی کتابوں سے ہوگا نکایا رد المختار وغیرہ سے مگر وہابیوں نے تو جہاد کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا ہر قسم کی شرط کا انکار کر دیا اور تھانوی نے گنگوہی نے نانو توئی نے امبیٹھی نے اسماعیل دہلوی نے بھی تو جہاد کا فتوا نہیں دیا چیلنج ہے ان تمام بد مذہبوں سے کہ ان میں سے کسی کا کوئی جہاد کا فتوا لے کر آ جائیں بلکہ اشرف علی تھانوی کو چھ سو روپے ماہانہ انگریز تنخواہ دیتا تھا انگریزوں کی طرف سے چھ سو روپے ماہانہ اس کو تنخواہ آتی تھی اس دور میں یہ مقالی الصدرین میں یہ مطلب موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں انگریز کا ایجنٹ اس کے علاوہ بے شمار دیوبندی مولوی انگریز کے پکے ایجنٹ تھے دیوبندی مذہب جو کتاب ہے اس میں اس کے برن میں تفصیل سے ہے وہ لکھا ہوا ہے جبکہ الحمد للہ الحمد للہ اتنے مطلب انگریز نفرت فرماتے تھے کہ اس زمانے پر جارج کنجم کی تصویر ہوتی تھی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ اس تصویر کو الٹا لگاتے تھے جارج پنجم کا سر نیچے ٹانگے اوپر کر دیتے تھے اور فرماتے مطلب سر نیچہ کر دیا ایسی نفرت اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کو انگریزوں سے تھی لیکن ان لوگوں کو تو مہانہ جو ہے وہ خرچہ ملتا تھا اچھا ایک اتراگ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کیا جاتا ہے جی کہ ہندوؤں کے خیر ہاتھ اللہ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگانے والے یہ بغیر ثبوت کے یہ باتیں کرتے ہیں جبکہ اعلی حضرت نے یاد رکھیے گاندھی سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا بڑی توجہ سے مطلب آپ ذرا یہ سنیں مم. یہ نقطہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب جو ہے انکار فرما دیا تھا گاندھی ملنا چاہتا تھا اعلی حضرت سے گاندھی جو تھا وہ اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا تھا اعلیٰ حضرت نے انکار فرما دیا اور دنیا نے دیکھا کہ اعلی حضرت کے مثال کے بعد گزشتہ سالوں میں انڈیا کے وزیر اعظم نرسما نرسما یہ ابھی مطلب کچھ سال پہلے ہی مطلب یہ وزیر اعظم رہا ہے انڈیا کا اس نے اعلی حضرت کے عرص میں شریک ہونے کا پروگرام بنایا تو اعلیٰ حضرت کے پوتے مفتی اختر رضا خان بریلوی نے منع کر دیا کہ انڈیا کا وزیر اعظم جو ہے اعلی حضرت کے ارس میں بھی نہیں آ سکتا تو ان بد مذہبوں کی تو آنکھیں کھل جانی چاہیے نہیں کھلی تو میں کھول دیتا ہوں جشن نے دیوبند سو سالا منایا گیا تو اس میں اندرا گاندھی کو بلایا سنجے گاندھی نے کھانے کا انتظام کیا اور وہ گوشت جھٹکے کا تھا جو دیوبندیوں نے کھایا خیر خاں کون ہے خیر خا کون ہے خود سامنے آنے کی بات ہے کہ وہ کو بلانے والے یا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو ہے مطلب آپ نے تو گاندھی سے ملنے سے انکار فرما دیا بلکہ ان کے عرص میں بھی پرائم منسٹر انڈیا کا آنا چاہ رہا تھا مفتی رضا خان صاحب نے الحمد منع فرما دیا کہ ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ایک اعتراض اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پر یہ کیا جاتا ہے کہ احمد رضا کو اعلی حضرت کہنے والے گستاخ ہوئے کہ انبیاء کو حضرت اور صحابہ اکرام کو حضرت کے لقب سے آس کرتے ہیں اور احمد رضا کو اعلی حضرت کہتے ہیں یہ کہ مطلب اعتراض ہے جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت احمد اللہ علیہ کی ذات پر جو ہے وہ ہوتا ہے آئیے اس کا بھی ہم جواب دے دیتے ہیں یہ مختلف اعتراضات ہیں جو بڑے مشہور ہیں اور اسے میں مطلب چند ایک عرض کر رہا ہوں میرے پاس نہیں ہوگا کہ میں ڈیڑھ سو اعتراضات کے جوابات دے سکوں تو چند منٹ سے میں نے سوچا چلیں مطلب پانچ دس اعتراضات کے جوابات مطلب میں آپ کو دے دیتا ہوں باقی انشاءاللہ تفصیل سے کل اس موضوع پر بات ہوگی اور ساڑھے نو بجے انشاءاللہ بیان ہوگا دیکھیے اعلی حضرت کہنے میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اعلی حضرت کہنے میں ہماری نیت یہ زمانے میں علماء حق کے اعلیٰ حضرت اعلی حضرت کے جو ہے نا وہ مطلب ہم اثر جو بزرگ ہیں ان کے لحاظ سے اعلی حضرت نہ کہ انبیاء و صحابہ سے اعلیٰ یہ کسی بھی مسلمان کی نیت نہیں ہوتی اور مسلمان کی نیت پر حملہ کرنا گناہ ہے سورہ حجرات کی آیتوں میں بھی ہے کہ بدگمانی مت کرو اور معلوم ہونے کے بعد بھی کہنا بہتان اور الزام ہے اور جھوٹ ہے لیکن سیدھی انگلیوں سے گی نکلے تو پھر انگلیاں کیا کرنی پڑتی ہیں یہ کراچی والے بھائی کو پتا ہے نا وہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیا کرنا پڑتا ہے کیڑی انگلی کرنی پڑتی ہے ہم وہابیوں کے اس بہتان کا ایسا جواب دینا چاہتے ہیں کہ جو تماچے سے کم نہیں ہوگا اور مرتے دم تک منہ لال رہے گا ان کا اور دل کالے رہیں گے اور منہ بھی بعد میں لال ہونے کے بعد کالا ہو جائے گا اور جنم کی آگ بھی کالی ہے دیوبندی وہابی آشف الاحی میرٹھی نے اپنی کتاب تج کی کتا رشید نے گیارہ جگہ پر حاجی صاحب کو اعلی حضرت لکھا ہے دو جگہ پر رشید احمد گنگوہی نے اپنے مکتوب میں حاجی صاحب کو اعلی حضرت لکھا ہے فارمی نے تین جگہ اعلی حضرت لکھا ہے توفت القادیام میں قاری طیب کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے لگاؤ فتوا لگاؤ فتوا مطلب کیا لگاؤ گے یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ جی وہ مطلب قائد اعظم نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے جی جنا صاحب کو قائد اعظم اور قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا قائد تو صحابہ کو قائد اعظم کہا نہ گیا حضور الاسلام کو جو ہے وہ کے مقابلے میں آ گیا قائد اعظم تو جنا صاحب کو قائد اعظم کہنا مشرک ہو گیا شرک ہو گیا بس اللہ ارے بھائی عقل کے ناخن لو قائد اعظم جنا صاحب کو کہا جاتا ہے ہم کوئی صحابہ کے مقابلے میں پاکستانی نہیں کہتے نہ اولیا کرام کا مقابلہ ہوتا ہے یہاں پر قائدین جو اس وقت تھے اس کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس حوالے سے کہا جاتا ہے اب غوث اعظم سب سے بڑا غوث فریاد کو سننے والا اب فریاد کو سننے والا تو رب ہے لیکن غس اعظم ہم حضور غوث پاک کو جو کہتے ہیں یہ صحابہ یا انبیاء کے یا اللہ کے مقابلے کے طور پر نہیں کہتے یہ عقل والی بات ہے نا عقل عقلگار ہو تو پھر اس طرح کی باتیں سمجھ میں بھی آئے اور یہ چیزیں میں ان کو سمجھا بھی نہیں رہا میں تو ایسے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کبھی یہ اس طرح کی باتیں ہوں تو آپ کے ذہن میں اگر یہ دلائل رہ سکیں تو جواب دے دو ورنہ ان سے کون بات کرتا ہے میں تو ہی نہیں بات کرتا اور مطلب یہ باتیں صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ دلائل اور نظریات اور چند اہم باتیں آپ کے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ اس موضوع پر یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں تفصیل میرے رب نے کہا تو کل انشاءاللہ شاء تعالی پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے مطلب اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے انشاءاللہ کچھ تفصیل سے ہم جواب دیں گے کل یہ روم رہے گا پچیس سفر المظفر ارف اعلی حضرت کل یہ روم اوپن رہے گا یا نہیں اگر نہیں بھی ہوگا نا تب بھی انشاءاللہ یہ بیان ضرور ہوگا کل کیونکہ ہو سکتا ہے پھر وہ ایڈمن بھائیوں میں سے اگر کسی کو पता ہو تو اچھا رہے گا چلیں ٹھیک ہے तो شاء اللہ تو ان इस یہ کل پھر اس موضوع پر ہم بیان کے سابت حاصل کریں گے دو تین اور بھی بڑے اہم موضوعات ہیں لیکن نیجی حضرت حکم ہم نے آج تک نہیں کیا حضرت حکم خرچنے سے کیا ہوتا ہے میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ آپ بھائیوں نے ماشاء اللہ مطلب جو ہے وہ روم اوپن کیا ہے تو ذہن میں تو ہوگا نا تین دن ہے چار دن ہے پانچ تو انشاءاللہ شاء اللہ جی ان پورا مہینہ بھی اللہ کو فیق دے تو ہم کھولیں گے انشاءاللہ روم بھی تو آگے ربی الاول کا مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے الحمدللہ اس کے لیے بھی تو روم اوپن ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی, تعالی تو دیکھیں نا سفر کا مہینہ ہے اور یہ کرام کے آراس ہوتے ہیں اس میں عرض ہوتے ہیں اور پھر ربیع الاول آتا ہے میلاد مصطفیٰ پھر گیارہویں شریک کا مہینہ آتا ہے ایک طرف اولیا کرام دوسری طرف بھی اولیا کرام بیچ میں نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ترتیب بھی اس مہینوں کیسی پیاری ہے جو اعلی حضرت کو پچیس سفر اعلی حضرت کا عرس مبارک ہے نا جو اعلی حضرت کی محبت میں عرس اعلی حضرت منائے گا اسے ہی میلاد مصطفیٰ کی برکت نصیب ہوں گی انشاءاللہ تبارک تبارکہ وطالعہ اور پھر اسے ہی حضور غوث پاک کا فیض بھی ملے گا ان اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ دین پر استقامت عطا فرمائے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر ان شاء کل ملاقات ہوگی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہم محتاج دعا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ و